بس الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحم اللہ وحمۃ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ بادشاہ باقی تمام سامین برادران خاران صاحب سے سلام عت کر دیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں صدر نمبر تین سو اکاون ابلک انسٹھ ففٹی نائن ایک ہم ہے اور ہماری سلسلہ درس جو ہے دعا سو... شروع دعا شروع سے ابھی تک نمبر درس ہے اور دعائے صبحیہ کا درس نمبر 59 ہے اور اس میں دعا صبحیہ میں سے آج پیراگراف نمبر 13 ہے کل چودہ پیراگراف ہے تیرہواں پیراگراف ہے یعنی تیرہواں اللہ ہماں کل چودہ اللہ میں ہے اس میں سے تیرواں اللہ عمہ کے آج تھوڑی سی توجہ دے دوں گا تو ترواں اللّہ یہ ہیں آج کے دس جو ہے تین سو اکاون ابلک انسٹھ ان کا اللّہ جلخیر ایامین یوم القاء یہ مبارک پیراگراف ہے یہ دعا ہے اللّہ خیر ایامنا یوم القاء نہای مختصر ایک جامع دعا ہے اس میں بھی اللہ یعنی اے اللہ پروردگار ہاں جی دعا کے لیے پکارنے کے لیے آتا اجعل اج قرار دو بنا دے اس پہلے والے پیراگراف اس کی تفصیل بتا دیا تھا ہاں جی جل قرار دو بنا دے یا مرکز خیر خیر جو ہے جمع اس کی اخیار بیاتا ہے خیور بیاتا ہے اس کے معنی فائدہ نفع بلائی مال و دولت یہ سارے معنی کیا ہے اور خیرمین من آتے تو بہتر زیادہ بہتر کے معنی میں آیا ہے ہاں اور خیر ان مال کے معنی میں آتا ہے جیسے قرآن پاک میں آئے ان طرح کا خیرن یعنی اے مال اگر وہ مرنے والا کوئی خیر چھوڑے یعنی کوئی مال چھوڑے تو وشید کرنے کا حکم ہے وہاں پر اور تو لغت میں آگے مزید جو ہے خیر جو ہے ضد و شر ہے شر کا ضد ہے ہاں خیر یعنی بلائی شر جو ہے اس کے زد ہے جس میں کوئی بلائی نہیں اور الخیار جو ہے خیر سے خیار جو اس کی جمع ہے خلاف الاشرار ہے ہاں اشرار کے برخلاف خیار آتا ایک طرف خیار ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں دوسری طرف برے لوگ ہوتے ہیں ان کو اشرار کہتے ہیں ایک خیر پسند ہے ایک شر پسند ہے تو لغت عربی لغت مختار الشیاب نے لکھا ہے خیر جد و شر ہیں خیر بمانی مال بھی ہیں اور جب خیار آتے ہیں تو یہ اشرار کم زیتے اس کا خلاف ہے تو یہاں دعا میں خیر ایامنہ میں خیر ضد شر بھی ہے اور وہ بہتر فائدہ بلائی مناسب یہ نے بہتر فائدہ مناسب یہ معنی یہاں خیر ایام یہ مانے تو زیادہ مناسب ہے ایام جو ایامینہ ہے اللہم جل مجل اللہ قرآ خیر ایامینہ ایام یومن کی جمع ہے یومن کو معنی دین انگلش میں ڈے اس کی جمع ایام آتا ہے ہاں جی محرت یومن ہے اس کی جمع ایام آتا تو دینوں کے معنی دیں گے الوم جب علام کی ساتھ آتا ہے تو آج کا دن آج آج کل موجودہ وقت یہ سارے معنی دیتے ہیں القام سلجدید نام القط میں تو اللّہ جل خیرمنہ یا اللہ اج قرار دو خیرمنہ خیر یمنہ خیر خیر یعنی ہمارے بہترین دن ہمارے بلائی کا دن ہمارے حقیقی نفع کا دن ہماری زندگی کے ہماری زندگی کے ہمارے زندگی کے جو ہے زندگی کے بہترین دن ہماری زندگی کا جو ہے بہترین دن یہ سارا مانا جائے گا تو خیر المہ اللہ الطوق قرار دے خیر ایامنا ہمارے بہترین دن ہمارے زبالائی کا دن ہمارے حقیقی نفع کا دن ہماری زندگی کا بہترین ہماری زندگی کا بہترین دن ہاں اللہ قرار دے ہماری زندگی کا بہترین دن کیا کرا دے کون سی چیز کو ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے فرمایا یوم القاع تو یوم کا معنی پھر دن ہے لقا الگ ہے کاف الگ ہے لقاء جو ہے لق یا یلقا لقا ان کے معنی پانا ملنا واسطہ پڑنا یہ معنی لکھا ہے اور لق یا التقا و لاقاہو ملاقات کرنا یہ معنی لکھا ہے تو یوم لکھا ہے کہ یعنی سے ملاقات کا دن ہاں جی تجھ سے ملاقات کا دن تجھ سے ملاقات کا دن تج سے, سے ملنے کا دن یہ معنی ہو جائے گا ہاں جی اللّہ مج الخیر منہ اے اللہ پرور دگارہ قرار دے ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن یملکائے تجھ سے ملاقات کا دن تجھ سے ملنے کا دن قرار دے یعنی جس دن ہم تجھ سے ملیں گے جس دن ہم تج سے ملاقات کریں گے وہ دن ہمارے زندگی کا سب سے بہترین دن قرار دے وہ دن ہماری زندگی کا سب سے حقیقی نفع کا دن قرار دے وہ دن ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن قرار دے یہ معنیٰ بن جائے گا تو دعا کا پورا ترجمہ جو ہے اللّہ مچ الخیر یوم میںقائق یعنی پروردگار ہماری زندگی کے بہترین دن تجھ سے ملاقات کا دن قرار دے ایک معنی یہ ہے اس کے دوسرے معنی میں سکتے ہیں اے اللہ پروردگار تجھ سے ملاقات کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے بہترین دن جو ہے قرار دے یہ معنی جو ہے بندہ کی کے میں جو تجمہ عقیقے کی تجمہ کے یا اللہ پرور نگار سے ملاقات کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے اللہ مچ الخیر ایام نئےق صحت خورشید نے اس کے تجمہ لکھا ہے پروردگار تیری ملاقات کے دن کو ہمارے لیے بہترین ایام بنا دے اور علامہ بشیر نے تجمہ ہے پروردگار ہمارے بہترین ایام اپنی لائق ملاقات کے دن کو ڈھلا دے انہوں نے یہ تجمہ لکھا علامہ بشیر نے کو تجمہ واضح نہیں ہے اور دعا کے لفظی جو ہے ترجمہ سے بھی دعا جو ترجمہ سے بھی ہٹ ہیں لفظ لائق کے متبادل عربی متن میں کوئی لفظ نہیں تو انہوں نے اپنے طرح سے اس میں جو ہے اضافہ کیا ہے تو باقی بنداخے نے جو ترجمہ کیا وہی ہے اللہ پروردگار تج سے ملاقات کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے ہماری زندگی کے بہترین دن تج سے ملاقات کا دن قرار دے یہ مانا یہ ترجمہ زیادہ واضح تر اب اس دعا میں آیا کہ اے اللہ ہم جی ہماری زندگی کا بہترین دن تجھ سے ملاقات کے دن کو قرار دے یوم اللقاء قرار دے اب اس یوم اللقاء سے تج سے ملاقات کے دن سے کون سے دن مراد ہے یوم اللقاء سے مراد کون سے دن ہے دو احتمال ہیں ہمر ایک موت کا دن کیونکہ موت کے وقت اور موت کے بعد جو ہے جی انسان اللہ کو یقین کی حالت میں پا لیتے ہیں اب وہ نہ اللہ کی وجود پر شک کر سکتے ہیں نہ کسی صفت کا جو کچھ اللہ قرآن پاک میں ہنجھ بہ انبیاء زبان امبیا زبان جو ہے ہم تک پہنچے ہیں قرآن پاک انبیاء میں زبان انبیاء انبیاء كے زبان سے انبیاء کے زبان سے ہم تک پہنچے ہیں سب درست اور صحیح ثابت ہوتا ہے موت کے وقت اب انسان کو موت كے جو, جو ہانی جن چیزوں كو انكار كرتا ہے وہاں كو انكار كی گنجائش نہیں رہتا ہے. اور کسی بھی لحاظ سے اللہ کے بارے میں شکوک و شفال ختم ہو جاتے اور انسان کو اپنی بے بسی کا یقین ہو جاتا اس طرح موت اللہ سے پہلی ملاقات کا روز ہوگا اور بندہ جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے موت کے دن کو اب تجمہ پھر یوں جائے گا اللہ مت چل خیر عمل کا میں تو اس تجمے کے لحاظ سے اس معنی بن جائے گا کہ اللہ میرے موت کے دن کو میری زندگی کا سب سے بہترین دن قرار دے اور مجھے اس اس حال میں دنیا سے اٹھا دے کہ جب میری روح قبض ہو رہی ہو تو تیری ذات مجھ سے راضی و خوشنود ہو تیرا مقدس قلم طبع میرے زبان پہ جاری ہو کر جان بے جانا نینا اللہ کو ثبوت کروں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یومق یعنی قیامت کے دن ہاں جی یو ملاقات ہونی قیامت کا قیامت کا دن قیامت کا دن مراد ہوگا یعنی قیامت کے دن کی تمام ماہلوق قیامت کے دن جی کہ تمام ماہلوق اولین تمام خلق اولین و آخری جب تیرے حضور میں حساب و کتاب کے لے حاضر ہو جائیں گے تو اے اللہ اس, اس قیامت کے دن کو میری زندگی کا بہترین دن قرار دے پھر یوں معنیٰ بن جائے گا قرآن پاک میں متعدد آیات میں قیامت کے دن کو یوم القاع کہا ہے چنچہ جی آیت ہے یا معاشر الجن ہاں جی یا معاشر الجن والن سے ایک روح جنات اور انسانوں علمیات کم رسول منکم کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے یا قصون عالیہ کم آیت جو تمہارے اوپر مریاتی تلاوت کے تمہارے ونجریوں کم یوم القاء کم اور تمہیں ڈرائیں آج کی تم سے ملاقات کے دن کو تو یہ انعام عیدم ریسوتیس ہے یہاں مراد جو ہے یوم القاء یومکم کم سے مراد یوم القاعم احمد مراد ہے یہ سر جو ہے منقان یرجلقہ اللہ فن اجل اللہ عاطن وحب سمی علیم یا عنقبوط عید نمبر پانچ اس آدمی لقاء اللہ سے مراد موت لگتا ہے ہاں جی من کا نیج القاء جو شخص جو ہے اللہ سے ملاقات پہ امید رکھتا ہو تو حین اجل اللہ تو بے شک اللہ کا اجل اللہ کی طرف سے معین مدت موت لاطن ضرور آ رہے گا کیونکہ موت کا دن بھی اٹل ہے تو قرآن پاک میں اس کے بہت سے آیات ہیں بہت سے آیات ہیں جن میں یوم اللقاء سے مراد قیامت کے دن لیا ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کل میدان قیامت میں کھڑے ہونے کے دن کو یوم اللقاء کہا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب خلق اولین و آخرین کو میدان قیامت میں آ اللہ کے حضور میں محمد کی میدان میں تیرے حضور میں تیرے حضور میں اکٹھے کے جائیں گے اور تیرے حضور حاضر ہوں گے اس اس دن کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے تھے دعای منوا اس دن ہمیں اس اساعت کا مزدا قرار دے رضی اللہ عنہم و رضو ان یعنی اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی یعنی اور ہمیں سعادت آبدی سے نواز دے لہذا دعا کا, دعا کا دعا کا یہ حصہ بھی جو ہے جی نہات اہم ہے کیونکہ موت کا وقت اور کل قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت دونوں ہمارے ہماری نجات کے لیے نہایت اہم دن ہے تو گرامی جو ہے یہ دعا بھی بہت اپنی جگہ جا پر جامع دعا ہے اللہ حمد چل ایامنا اے اللہ خرا دے ہمارے دنوں میں سے ہاں ہمارے جی, دنوں میں سے سب سے بہترین دن یومکہ اس دن کو قرار دے جس دن ہم تو سے ملاقات کریں گے جس دن ہمیں موت آ جائیں گے ہماری موت کا دن جو کہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے پہلا ہاں جی دن کو ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن قرار دے, دے یا کل قیامت جب دوبارہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے میدان حشر میں صاحب کتاب کھلائیں گے اس دن کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اس دن کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن قرار دے دے تاکہ نجات پائیں اور جنت میں پہنچیں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو بڑی خلوص سے توجہ سے اہمیت دے کر پڑھتے رہنے کی توفیع طاحرم امین یا رب العالمین